يا نور اللہ علی محمد عدد ما پاک تو میں نے ابھی پڑھا عبدال کے حوالے سے مدنی پنسورا کے صفحہ نمبر 171 سو پر امیر سنت نے نقل فرمایا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت احمد صادی علی رحمۃ اللہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں اگر ممکن ہو تو آپ بھی میرے ساتھ صل لیجیے سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمتاً بدوام ملک اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم دعوت اسلامی کی شاتی دار مکتبت المدینہ کی مطبوعہ ایک سو ساٹھ صفحات پر مشتمل کتاب خوف خدا اس کا صفحہ نمبر ہے پینتالیس درتم ناسین کے حوالے سے اس کتاب میں لکھا ہے حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعلق فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت ابن عمر اور عبید بن عمر ردی اللہ عن ام المؤمنین سعیدہ تن عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی ہمیں رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات بتائیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین رو پڑیں فرمایا ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے فرمایا مجھے رخصت دو میں اللہ تعالی کی عبادت کر لوں عرض کی مجھے آپ کا رب تعالی کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے تو نبی رحمت شفیع امہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے اتنے میں حضرت سعید بلال رضی اللہ تعالی عنہ شہن شاہ خوش خسال صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ روتا دیکھ کر عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کیوں رو رہے ہیں حالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گنا بخشے جاتے ہیں فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بن اور مجھے رونے سے کون روک سکتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی فارا چار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو نوے ایک سو اکانوے سن لیجیے ترجمہ انشاءاللہ عزوجل اللہ عز کنزل ایمان سے پیش کیا جائے گا الذين يذكرون الله قياماً وكعوداً وعلى وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ایک کنز ایمان بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلوں میں نشانیاں ہیں مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے پھر شہنشاہ خوشخصال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو ہی بجا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہلاکت جو یہ آئے پڑھیں اور اس میں غور نہ کریں سعید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی ہو حدا کے بخشی شریف میں کتنا پیارا شیر لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم بہاد سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علامد و صحبہ و بارہ کے مسلم میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین ماہ رمضان برکتیں رحمتیں لیے ہم میں جلوہ فرما ہوا آہ دیکھتے ہی دیکھتے اشرائے رحمت ہم سے رخصت ہو گیا اشرائے مغفرت تشریف لایا اور آ دیکھتے ہی دیکھتے اشرائے مغفرت بھی رخصت ہوا اب جہنم سے آزادی کے اشرے کی جلوہ فرمانی آ ہے اس کے بھی دن کئی گزر گئے اور کچھ باقی رہ گئے یہ اشرا جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے جہنم کی آگ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بجھا سکتے ہیں کناہوں پر ندامت کے آنسو بجھا سکتے ہیں مگر ہمیں کناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا نصیب نہیں خوف جہنم اور شوق جنت سے آنسو بہانا ہمیں نصیب نہیں میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں خوف خدا کے آنسو ہمیں نصیب نہیں ہمارا کیا بنے گا جلا دے مجھے کو کہیں دو دوزخ یہ طے شدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ضرور جائیں گے تو مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمیں جہنم میں نہ داخل کر دیا جائے جلا دے, دے نہ مجھ کو مجھے کہیں نی دو کرم بہ ر اہی کرم بی امم آئی داہی کرم کر کرم کرے کرم آئی لاہی گناہو سے بھرپور ناما بھرپور मेरा بھر بھر ہے میرا مجھے بکش دیکر کرم آئی راہی مجھے بکش دیکر کرم آئی راہی تو اچھا کرم کرے, کرم یا الہی, کرم کرے جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو جہنم کی آگ کو خوف خدا کے آنسو بجھا سکتے ہیں چنانچہ شہب ایمان حدیث نمبر 800 نبی ذیشان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالی کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیہ کے دودھ جانور کے تھن میں واپس آ جائے کنزل میں ہے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو نو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کے خوف سے روئے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا آئیے ہم اس کی بارگاہ میں اس کا خوف طلب کرتے ہیں تیرے خوف, خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھرے تھرے رہوں کا اتایا اللہ تعالی علی محمد <وبرکہ> شعوب الایمان حدیث نمبر 805 حضرت سینا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عرض کی یا رسول اللہ نجات کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہیں کفایت کریں یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو اور اپنی خطاؤں پر آسو بہاؤ نجات کے تین مدنی پھول گلشن رسالت کے متے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عطا فرما رہے ہیں سبحان اللہ زبان کو قابو میں رکھنا اور بلا حاجت گھر سے نہ نکلنا اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہانا یہ نجات کے تین مدنی پھول آقا عطا فرما رہے کاش ہمیں یہ قبول کرنا اور دل کے گلدستے میں سجانا نصیب ہو جائے اس پر عمل نصیب ہو جائے ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ندامت سے گناہوں کا اضالہ کچھ تو ہو جاتا ہمیں رونا بھی تو نہیں آتا سلحبیب صلی اللہ تعالی علوم میرے آقا حجت الاسلام امام محمد غزالی علی رحمۃ اللہ علی. حدیث سے پاک نقل کرتے ہیں ام المؤمنین سعیداتون عائشہ صدیقہ دی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں کوئی بلا حساب بھی جنت میں جائے گا فرمایا ہاں وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے ہاں ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ہمیں رونا بھی تو نہیں آتا ہے ندامت سے اخیال علوم میں امام غزالی نقل کرتے ہیں رسول اکرم محبوب رب اکرم شہن شاہ امم سراپا جودو کرم صلی اللہ تعالی علم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس قطرے سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں جو آنکھ سے اس کے خوف سے بہے یا خون کا وہ قطرہ جو اس کی راہ میں بہایا جاتا ہے خیال العلوم میں ہی امام غزالی نے نقل کیا مدنی تاجدار دعالم کے مالک مختار برعطائے پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے ہیں یا اللہ عز و جل مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو کثرت سے آنسو بہاتی ہوں اور آنسو گرنے سے تسکین دیں اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑے انگاروں میں بدل جائیں رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوزے محبت عام نہیں شعب المان حدیث نمبر آٹھ سو دس سرور کون رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو جو لوگ حاضر تھے ان میں سے ایک رو پڑا یہ دیکھ کر شاہ بحروبر محبوب داور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج کی اس محفل میں تم میں سے ہر ایک پر پہاڑ کے برابر بھی گنا ہوتے تو اس شخص کی آہو بکا کے صدقے معاف کر دیے جاتے کیونکہ ملائکہ یعنی فرشتے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ عزد وجل گریا او کرنے والوں کی شفات نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما پھر اس کیا دعا کر رہے ہیں پھر سن لیجیے یا اللہ عزد وجل گریا وزاری کرنے والوں کی شفات رونے والوں کی شفات نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جو بالخصوص ذکر و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے کتنے خوش نصیب ندامت سے خوف خدا سے اللہ تعالی کی یاد سے اس کے محبوب کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں اور دیکھیے کہ میرا قیص صلاط اسلام نے کیا فرمایا کہ اگر تم میں ہر ایک شخص پر پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہوتے تو اس شخص کے رونے کے صدقے معاف کر دیے جاتے ہیں تو ان اچھے اجتماعات میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے نہ جانے کس کے رونے کے صدقے میں کس کے اخلاص کے ساتھ نکلے ہوئے آنسو کے قدرے کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہو جائے ہماری بخشیش ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے دیکھیے آج کل رمضان میں سیر و افطار میں بالخصوص مناجات افطار میں امیر سنت رب کے حضور کس قدر, کس قدر گری اوزاری فرماتے ہیں اس میں شامل ہو جائیں مدنی چینل کے ذریعے ہی شامل ہو جائیں یہ تو ویسے بھی سلسلہ براہ راست ہوتا ہے لائیو ہوتا ہے تو کیا معلوم اس مناجات افطار کے اجتماع کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے کسی عاشق رسول کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو ایسے اجتماع جہاں پر خوف خدا سے رونا نصیب ہوتا ہے وہاں شرکت کرنی چاہیے وہاں جانا چاہیے اور کسی رونے والے پر اعتراض کرنے کے بجائے بدگمانی کرنے کے بجائے یہ دکھاوا کر رہا ہے یہ لوگوں کو یوں کر رہا ہے تو یوں کر رہا ہے اس کے بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک عرصے تک عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی خوش و محسوس نہ ہوا تو انہیں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ کسی کو روتے ہوئے یہ بدگمانی کی کہ یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے ریاکاری کاری کر رہا ہے تو نہ کسی کے رقص پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم شعب الایمان حدیث نمبر سات حضرت سیدنا ابو حرعہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت ہے میں پارے کی سورت کا نام ہے سورہ نجم اور آیت نمبر ہے انسٹھ ساٹھ میں کنز المان سے انشاء اللہ عز و جل اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ارشاد ہوتا ہے اف من حاذ بالک ترجمائی کنزول ایمان تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں یہ آج سن کر اسحاب صفار رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روئے اس قدر روئے کہ ان کے رخسار یعنی گال آنسو سے تر ہو گئے انہیں روتا دیکھ کر شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر صحاب صفحہ اور بھی زیادہ روئے پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولھا کعبے کے بدردا پائبا کے شمس دوہا دافے جملہ بلا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے ڈر سے رویا ہو اللہ میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے کہ رونے والی آنکھیں جہنم سے بچائیں گی خوف آتا ہے نا دے اپنی حلفت کی میں پلا رب امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی وبارعلوم میں امام غزالی نقل کرتے ہیں امیر المقمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالہ فرماتے ہیں جو شخص رو سکتا ہو تو روئے اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونی جیسی صورت بنا لے دیکھا میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کسی کو روتا دیکھ کر بدگمانی نہیں باتیں نہ بنائیں بلکہ رونے کی کوشش کیجیے اور رونا نہیں آتا رونے جیسی سورم بنا لیجیے کیوں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی اللہ اس میں کسی کو دکھانے کی بات نہیں بلکہ یہ اچھوں کی نقل کرنا ہے اور اچھوں کی نقل کرنے کا ہمیں بتایا گیا سمجھایا گیا ترغیب دلائی گئی ہے تو آسو جو ہیں یہ جہنم کی آگ کو بجھائیں گے اس سلسلے میں ایک بہت ہی ایمان افروز حکایت سماعت فرمائیے جو کہ دررت الناصین میں لکھی ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ملایا جائے گا اسے اس کا امال نامہ دیا جائے گا اس میں کثیر گنا وہ شخص پائے گا عرض کرے گا یا الہی میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا کوئی گواہ موجود نہیں کہے گا یارب ازد وہ گواہ کہاں ہیں اللہ تعالی اس شخص کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا ہم اس پر گواہ ہیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا زبان بولے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا ہاتھ پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑے تھے شرمگاہ پکارے گی ہاں میں نے زنا کیا تھا وہ بندہ حیران رہ جائے گا اللہ تعالی اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال اللہ تعالی کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا اجازت ملے گی ارض کرے گا یا اللہ عزدہ وجل کیا تو نے نہیں فرمایا تھا میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا میں اس کی بخش فرما دوں گا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں بال عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا یہ سن کر ربے داور جل جلالہ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا سبحان اللہ ایک منادی پکار کر کہے گا سنو فلاں بن فلا۔ اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا جلا دے نہ مجھ کو کہیں نورخ کرم بہر شاہ امم یا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الرۃ الناصحین میں ہی ہے کہ قیامت کے روز جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی امت مصطفیٰ کی طرف بڑھے گی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے جبریل امی علی سلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے جبریلی اس آگ کو روکو یہ میری امت کو جلانے پر تلی ہوئی ہے جبریل امی علیہ صلاحت وسلام ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لائیں گے آپ کے بارگاہ میں پیش کر کے عرض کریں گے اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجیے نبی احمد شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پانی کو آگ پر انڈیل دیں گے جس سے آگ فورن بجھ جائے گی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبیل امی علی سلام سے دریافت فرمائیں گے جبریلی یہ کیسا پانی تھا اس سے آگ فورن بج گئی ارض کریں گے یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسو کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے مجھے اللہ تعالی نے اس پانی کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ آج کے دن آپ کی امت کی طرف بہنے والی اس آگ کو بجھایا جائے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے شا میں تھر تھرو کا اتائی لائی میں تھل تھر پتا علا میرے عشق بہتے رہ کاش ہر دم میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم تے خوف, خوف سے یا خدا, خدا یا ال ترے خوف سیا یخا ی ناہی ترے خوف, خوف خدا in سے خدا in یا صلی اللہ تعالی علی مٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین چونکہ سلسلے کا وقت قلیل ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اگر اس کا خوف مل گیا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچت ہو جائے گی ہم حرام دیکھنے سے بچ جائیں گے حرام سننے سے بچ جائیں گے حرام کی طرف بڑھنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ حرام کھانے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ اس کے منع کردہ کاموں سے ہم رک جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے اور اپنے ان نیک بندوں کے صدقے میں جو بے حساب بخشے جائیں گے ہمیں بے حساب بخش کر جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں بسا دے آمین بجاہ النبی نبی ضلع صلی اللہ تعالی وسلم